بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے اِنَّا قرآن عربی ہم نے اس کو نادر کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازر کیا ہے وہ جو امول کتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لال لکھن تاخلون تاکہ اے اربو اے عرب کے رہنے والوں اے امیین کے جن کی طرف اولین بے شک ہمارے رسول کی, رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نان قصو والے کا حصل القصل بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا کاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن القص قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مشتر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بما اوحیدہ عید کہ حاد قرآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ انکن تمل قمل اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل ناواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس کال یوسف گول ابھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس کالا یوسف علیہ ابھی ہے یاد کرو جب کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا ابت ابا جان ان رائے توحد آشرا کا کمل میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے بس شمسا بل قمرہ اور سورج اور چاند رائے تحملی ساج کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہے کالیا بولیا لا تخص رو یا کالا کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں با باپ ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تفصی کا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فیقیدو الق قیدہ تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری مجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزل پہنچ جائے گا ان شیطان علی انسان ادب مبین یقید الشیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی و قزال کا جج تبھی کا رب کا کا تعویر اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کزال کا جج کا اسی طرح اللہ چن لے گا ملبوزیدہ کرے گا تجھے وجوالموں کا بن تعبیر <الْعَحَادیث> اور تمہیں سکھائے گا تعبیر <الْعَحَادیث> اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ دور تک چلی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعمیر الحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے وہ یو ٹیمب نرمتہ ہوا لے کر اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجپر والا عل یعقوب اور تمام عال یعقوب پر کما آتم مہا جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اقبام فرمایا تیرے آبا و اداد پر بن قبل پہلے ابراہیم ابا اساق ابراہیم اور اسحاق پر یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا اپنا نام انہوں نے نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے ان رب کا علیم الحکیم یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے نقد خانفی یوسف اب احفتحی آیات السائل یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی حقائق واضح ہو جائیں گے ارقع یوسف احو احب ولابینا منا وہ ناہنوسبا جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین احبو الا یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وہ ناہنوسبا جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دست تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے انا ابا نا لفی بلال مبینا ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے معلوم ہوتا ہے کچھ سٹیا گئے اختلو یوسفہ قتل کر دو اس یوسف کو ابترہ اربر یا اسے کہیں دو کسی ملک کے اندر پھینک دو دلا وطن کر دو خل و لکم وجہ تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں عنایات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایت کا مرکز اور ممبا بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وہ تقور و امبادی قومن یہ کڑوا دھوک تو کر گزرو پھر بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورا ہے میں پڑا فتم وات لہو نفس ہُو قتل کابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر بلامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے اب لیکن اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا ترافی بھی کر دیں گے اپنے اس ترم کی کال قائل تو لو یوسفا کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوبی یہودا اور یہ شریف النفسین میں انہوں نے کہا کہ قطر مت کرو بالکوؤں غیابت جب ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باونیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابت ڈبے ان سے کسی میں اس کو ڈال تاکہ پھر کوئی رسی نکے پھینکے گا اور کوئی کافلا آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے وہ کنوئر بھی گیا بتب یلتکت بازو سیارہ دے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی کافلا انکن تم فائلین اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب ظاہر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کنویں کی کسی کے کے اندر رکھا کالو یا بانا مالک منا آلہ یوسف لہولہ نا سہور اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے وہاں لہول نا سہور ہم تو اس کے بڑے خیر خواز ہیں اور صرف مانا غدن. کل کرا ہمارے ساتھ بھیجیے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غزل بھیج دیجئے یرتا یلاب وہ بھی چرے چگے گا کھائے پیے گا درختوں کے اوپر چڑھے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھل ول کھائے گا یرتا جیسے چرنا چگنا وہ یلاب اور کھیلے گا و ان لہو لہا سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کالا انی لاہضوں نے حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے ان تصبوب یہی کہ تم اسے لے جاؤ یا کو لہوزیب اور مجھے دیشہ یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے وہ اور تم اس سے غافل ہو کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ بھمک ہو جاؤ وہ کہیں اکیلا رہ جائے کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے آلو لائن نہ کا لہوزیب نہ از اللہ ابا جان کیا بات کر رہے ہیں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب کہ ہم ایک جمان گروہ ہیں ہم ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے پلام صحبوب ہی وہ اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجماؤ کے بعد الا کا سلا جو ہے یہاں پر محظوف ہے الافی غیابت جگ انہوں نے اپنی بات اب پوری جمع کر لی اپنا پوری رائے ایک کر کے ایک آ کے اور وہ یہ کہ اسے کے اندر رکھنے چلے وہ اوح نہ ہم نے اس وقت بڑی کی یوسف کو لطولب ان نہ اب اس کو اب الحام کہیں گے ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے لطولب ان نہ بے امرحیم ہاگا تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کی کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال کا نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جیتلاؤ گے گویا کے پوری داستان جو ہے ایک خود کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک نس کے اندر ہے لطن اب اور اس پر انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سے بات کر رہا ہے شام کو وہ آ روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس کالو یا ابانا نسبے کو ان کا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے مقابلہ کر سے دوڑنے کا وہ ترکنا یوسف آئندہ مت اور ہمارا جو سامان وامان تھا کوئی کپڑے اپنے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فاق الحزیب تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے وہ ماں انتب میں اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں ولا کرنا صاض یقین خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کریں ہوا یہ وہ جاؤ والا قمیص اور کوئی جھوٹ بوٹ کا خون اس کی کے اوپر لگا کے لے آئے الفسکم امراغ حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیو نے تمہارے انفس, تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آبادہ کر دیا ہے فصبر جمیل لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دس بیٹے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں بوڑھے ہیں فصبر الجمیل میں اب کیا کر سکتا ہوں سوا اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا کرتا ہے و اللہ مسکان و اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وہ اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا جاد سیارت الفارسل ان ہوں انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے پانی کہاں ہے کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا فارسرو واردہم اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فاضلہ دلوا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا یا بشرا اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آ یا بشرا آگاہ غلام انہیں وہیں سے شور بچایا آواز دی کہ وہ بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا لڑکا مل گیا وہ اثر روح ہو اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے چھپا لیا بلّہ علیہ وما یامل اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں شرح بے سمن ان بخش اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر تراہم مادودا گنتی کی چونیاں گرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو جو ہے چند کے فروخت کر دیا وہ قانو کی ہے اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدا ہو تو تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر منافع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو وہ کال اللہ جس طرح مصر آؤ جس شخص نے خریدا انہوں مصر سے مثر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بڑا افسر بادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہار تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وکال نہ رشترا ہوں مصر اور جسے جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں لم اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ اس کو اچھے طریقے پر رکھو آسان فار نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے اور نہ تختہ معلوم ہوتا ہے اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے و کزا لمک نالے یوسف افل ارد اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکل ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا بکال کا مک کر نالے یوسف اف اللہ بل محب ان طبیل الحادیث اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عہدے دار تھا بہت بڑا اثر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگویں ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی وہ اللہ غالب العلام رہی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہے ورا کہ اکثر الناس لا یا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں بمبا بلبا شدھ آتے حکم معیمہ جب وہ اپنی پوری پوختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا وہ قدال کا اسی طریقے سے ہم محسنین کے کو بدلا دیتے ہیں اچھا بدلا دیتے ہیں وہ راو دت التیح کی پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز بصر کی بیوی وہ ان پر فریختہ ہو گئی پھر بےتہا انف سے ہی ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تک کہ غلط ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے وہ کالت ہے بولی کہ جلدی کرو۔ قال کروں کالب حضرت يوسف فرمایا اللہ کی پناہ تلب کرتا ہوں ان ربی احسن آیا یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آکا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکنالی یوز یوسفہ تو دونوں طرح طرف لفظ جا سکتا ہے محاذ اللہ ربیم گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہے فلاں ہی پایا کرتے وہ لقد حمت بِهِ و حما بےحا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وہ ہما بے حا اللہ اللہ اور ربی اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے طب بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک دائیا پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برہان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بعض رہنا تو یہ تورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا بلرہ برہان اور رب تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات کو حمت بے ہی محمد بےحا تو یہاں پہ نو لال راہ برہا وہ بھی بڑھتے یعنی یہ, یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے کزال کا لینا حسو اور یہ اس لیے کہ ہم پھر دیں اس سے بدی کا رخ بلفاشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ان من عباد المخلصین المخلسین یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جو اس کو خالص کر لیا گیا ہو اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا بس